سورہ سعود نام آغاز ہی کے حرف سود کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا بعض روایات کی روح سے یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور قریش کے سرداروں میں اس پر کھلبلی مچ گئی تھی اس لحاظ سے اس کا زمانہ نزول تقریبا نبوت کا چوتھا سال قرار پاتا ہے بعض دوسری روایات اسے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ بتاتی ہیں اور معلوم ہے کہ وہ ہجرت حبشہ کے بعد ایمان لائے تھے ایک اور سلسلہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کے آخری مرض کے زمانے میں وہ معاملہ پیش آیا تھا جس پر یہ صورت نازل ہوئی اسے اگر صحیح مانا جائے تو اس کا زمانہ نزول نبوت کا دسواں یا گیارہواں سال ہے تاریخی پس منظر امام احمد نسائی ترمزی ابن جریر ابن ابی شعیبہ ابن ابی حاتم اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداران نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً پچیس سرداران قریش جن میں ابو جہل ابو سفیان امیہ بن خلف آس بن وائل اسود بن متلب اقبا بن ابی معید، اتبا اور شعیبہ شامل تھے ابو طالب کے پاس پہنچے ان لوگوں نے پہلے تو حزب معمول نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی تارز نہیں مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دے اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلاح کرا دیں ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے پھر انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور اجم ان کا باج گزار ہو جائے ہاشیا حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے اس ارشاد کو مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے لفظی اختلافات کے باوجود مدعا سب کا یکساں ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کروں جسے قبول کر کے تم ارب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے تو بتاؤ کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ بات جسے تم انصاف کی بات کہہ کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو تمہاری بھلائی اس کلمے کو مان لینے میں ہے یا اس میں کہ جس حالت میں تم پڑے ہو اسی میں تم کو پڑا رہنے دوں اور بس اپنی جگہ آپ ہی اپنے خدا کی عبادت کرتا رہوں. یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹ پٹ آ گئے ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے ایک مفید کلمے کو رد کر دیں پھر کچھ سنبل کر بولے تم ایک کلمہ کہتے ہو ہم ایسے دس کلمے کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر وہ سب یکبارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس صورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالی نے نقل کی ہیں ابن سعد نے طبقات میں یہ سارا قصہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح اوپر مذکور ہوا مگر ان کی روایت کے مطابق یہ ابو طالب کے مرض وفات کا نہیں بلکہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے دعوت عام کی ابتدا کی تھی اور مکے میں پے در پے یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی تھی کہ آج فلاں آدمی مسلمان ہوا اور کل فلاں اس وقت سرداران قریش یکے بعد دیگرے کئی وقت ابو طالب کے پاس لے کر پہنچے تھے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وَََََََہ وسلم کو اس تبلیغ سے روک دیں اور انہی وفود میں سے ایک وفد کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی زمکشری راضی نیسابوری اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وفد ابو طالب کے پاس اس وقت گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے ایمان لانے پر سرداران قریش بوکھلا گئے تھے لیکن کتب روایت میں سے کسی میں اس کا حوالہ ہمیں نہیں مل سکا ہے اور نہ ان مفسرین نے اپنے ماخذ کا حوالہ دیا ہے تاہم اگر یہ صحیح ہو تو یہ ہے سمجھ میں آنے والی بات اس لیے کہ کفوار قریش پہلے ہی یہ دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے کہ اسلام کی دعوت لے کر ان کے درمیان سے ایک ایسا شخص اٹھا ہے جو اپنی شرافت بے داغ سیرت اور دانائی اور سنجیدگی کے اعتبار سے ساری قوم میں اپنا جواب نہیں رکھتا اور پھر اس کا دستے راست ابوکر جیسا آدمی ہے جسے مکے اور اس کے اطراف کا بچہ بچہ ایک نہایت شریف راست باز اور زکی انسان کی حیثیت سے جانتا ہے اب جو انہوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب جیسا جری اور صاحب عظم آدمی بھی ان دونوں سے جا ملا ہے تو یقیناً انہیں محسوس ہوا ہوگا خطرہ حد برداشت سے گزرتا جا رہا ہے موضوع اور مباحث اوپر جس مجلس کا ذکر کیا گیا ہے اسی پر تبصرے سے اس صورت کا آغاز ہوا ہے کفار اور نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا تکبر اور حسد اور تقلید آما پر اصرار ہے یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی ہی برادری کے ایک آدمی کو خدا کا نبی مان کر اس کی پیروی قبول کر لیں یہ انہیں جاہلانہ تخیلات پر جمے رہنا چاہتے ہیں جن پر انہوں نے اپنے قریب کے زمانے کے لوگوں کو پایا ہے اور جب اس جہالت کے پردے کو چاک کر کے ایک شخص ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کرتا ہے تو یہ اس پر کان کھڑے کرتے ہیں اور اسے عجیب بات بلکہ نرالی اور انہونی بات قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک توحید اور آخرت کا تخیل محض ناقابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا تخیل ہے جس کا بس مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سورت کے ابتدائی حصے میں بھی اور آخری فکروں میں بھی کفار کو صاف صاف متنبہ کیا ہے کہ جس شخص کا تم آج مذاق اڑا رہے ہو اور جس کی راہنمائی قبول کرنے سے تم کو آج سخت انکار ہے ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی شہر مکہ میں جہاں تم اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو اس کے آگے تم سب سرنگو نظر آؤ گے پھر پے در پے پی نو پیغمبروں کا ذکر کر کے جن میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا قصہ زیادہ مفصل ہے اللہ تعالی نے یہ بات سامعین کے ذہن نشین کرائی ہے کہ اس کا قانون عدل بالکل بے لاگ ہے اس کے ہاں انسان کا صحیح رویہ ہی مقبول ہے بے جا بات خواہ کوئی بھی کرے وہ اس پر گرفت کرتا ہے اور اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو لغزش پر اصرار نہ کریں بلکہ اس پر متنبے ہوتے ہوئے تائب ہو جائیں اور دنیا میں آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں اس کے بعد فرما بردار بندوں اور سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں اور اس سلسلے میں کفار کو دو باتیں خاص طور پر بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے جاہر لوگ اندھے بن کر زلالت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں کل وہی جہنم میں اپنے پیرو سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے دوسرے یہ کہ آج جن اہل ایمان کو یہ لوگ ذلیل و خار سمجھ رہے ہیں کل یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کا جہنم میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہے اور یہ خود اس کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ آخر میں قصاء آدم و ابلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس سے مقصود کفار قریش کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں مانے ہو رہا ہے وہی تکبر آدم کے آگے جھکنے سے ابلیس کو بھی مانے ہوا تھا خدا نے جو مرتبہ آدم کو دیا تھا اس پر ابلیس نے حسد کیا اور حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لانت کا مستحق ہوا اسی طرح جو مرتبہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو دیا ہے اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے خدا نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو اس لیے جو انجام ابلیس کا ہونا ہے وہی آخر کار تمہارا بھی ہونا ہے نروہین والقرآن اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی و شک بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں یعنی ان منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے بلکہ اس کی وجہ صرف ان کی جھوٹی شیخی ان کی جاہلانہ نخوت اور ان کی ہٹ دھرمی ہے من من قرن ولا تحين مناص ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا خواج منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے سخت جھوٹا ہے اجعل الالهۃ الہہم واحدا ان ھذا لا شیء عجاب کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے و منهم ان يراد اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے دراصل یہ دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں اور یہ ہم پر اپنا حکم چلائیں ما سمعنا في الاخرة اختلاق یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک بات اَأُنزلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ من گھڑت بات ضلع بل شکیم عذاب کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں بال دیگر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں انہیں شک تمہاری صداقت پر نہیں ہے میری تعلیمات پر ہے اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے خزائن رحمت ربک العزیز الوحہاب کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقو فی الاسباب کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں جندم ما من جندم ما من یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے اسی جگہ کا اشارہ مکہ معظمہ کی طرف ہے یعنی جہاں یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں اور یہی وہ وقت آنے والا ہے جب یہ منہ لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے آج یہ حقیر سمجھ کر نبی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فیرون وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولائیک الاحزاب اور سمود اور قوم لود اور ایکہ والے جھٹلا چکے تھے جتھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپا ہو کر رہا وَمَا يَنظُرُ هَا أُولَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا من فواق یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے اسبر عل ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذل ايد انه اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُوا يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کی تسبیح کرتے تھے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ أَوَّابِ پرندے سمٹ آتے سب کے سب اس کی تصبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے ملکہ وفصل الخطاب ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی وَهَلْ أتاكَ نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحکم بیننا بالحق ولا تشطط وہدنا إلى سواء الصراط جب وہ دعوت کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا انہوں نے کہا ڈرئیے نہیں ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے اخیل ہوں تسروں تسرون جتوں علی جقول اک فلنی ہے فقال اک فلنی ہے ذنی یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا مستغیث نے یہ نہیں کہا کہ میری دمبی چھین لی بلکہ یہ کہا کہ میری دمبی بھی مجھ سے مانگی اور یہ چاہا کہ میں وہ اس کے حوالے کر دوں چونکہ یہ بڑی شخصیت کا آدمی ہے اس لیے مجھ پر اس کا دباؤ پڑ رہا ہے کول نیا جی نل خل کو باب الین منو عامل ما هم وظن داود, انما ربه وخر واناب داود نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے در اصل اس کی آزمائش کی ہے چنچے اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داود علیہ السلام سے قصور تو ضرور ہوا تھا اور وہ کوئی ایسا قصور تھا جو دمبیوں والے مقدمے سے کسی طرح کی مماثلت رکھتا تھا اسی لیے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے مان ان کو یہ خیال آیا کہ یہ میری آزمائش ہو رہی ہے لیکن اس قصور کی نوعیت ایسی شدید نہ تھی کہ اسے معاف نہ کیا جاتا یا اگر معاف کیا جاتا تو وہ اپنے مرتبہ بلند سے گرا دیے جاتے اللہ تعالی یہاں خود تصریح فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے سجدے میں گر کر توبہ کی تو نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کر دیا گیا بلکہ دنیا اور آخرت میں ان کو جو بلند مقام حاصل تھا اس میں بھی کوئی فرق نہ آیا اور یقینا ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یا داود اننا جعلناك خليفته في الارض فحکم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ہم نے اس سے کہا اے داود ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ میں کل فج کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یقصہ کر دیں کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں کتاب انزلناہ علیک مبارک لیتدبر آیاتہی و لیتذکر اولو الالباب یہ ایک بہت بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں اور داود کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا بہترین بندہ کسرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تلجیے قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے فقال تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے ردوها علی فطفق بالسوق والأعناق تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ اور پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابِ اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے ماف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو بے شک تو ہی اصل داتا ہے سلسلہ کلام کے لحاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اعلی مرتبہ انبیاء اور محبوب بندوں کو بھی محاسبہ کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے جس فتنے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کی کوئی یقینی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے جس پر مفسرین کا اتفاق ہو لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے یہ الفاظ کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو اگر تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں پڑھی جائے تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت و فرما روائی آئندہ انہی کی نسل میں باقی رہے اسی چیز کو اللہ تعالی نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا اور اس پر وہ اس وقت متنبے ہوئے جب ان کا ولی عہد راہب عام ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کے لچھن صاف بتا رہے تھے کہ وہ داود و سلیمان علیہم السلام کی سلطنت چار دن بھی نہ سنبھال سکے گا ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالے جانے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ ایک کندہ ناتراش تھا وہ ایک کندہ ناتراش تھا تجریب اخو تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا نل بند یوں وغواص اور شیاتین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خورین الاصفاد اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے اونا فمن او امسك بغیر حساب ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے کوئی حساب نہیں وانن لہو عندنا لزلف وحسن مآب یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے پانو بنسبیوں اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے اور میرے اوپر مسائب نازل کر دیے ہیں بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت مال و دولت کے ضیاع اور آزا و اقربا کے منہ موڑ لینے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے اپنے رب کا ناشکرا بنانا چاہتا ہے اور اس بات کے درپئے ہے کہ میں دامن صبر ہاتھ سے چھوڑ بیٹھوں موتسل بَارِدٌ دون ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے لہ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم ہوں رحمتم منا رحمتا منا وذکرا ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر خوش بھی ادیکس انجد نو اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے اپنی قسم نہ توڑ ان الفاظ پر غور کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھائی تھی روایات یہ ہیں کہ بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی اور اس قسم ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا جب اللہ تعالی نے ان کو صحت کاملہ عطا فرما دی اور حالت مرض کا وہ غصہ دور ہو گیا جس میں یہ قسم کھائی گئی تھی تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ قسم پوری کرتا ہوں تو خامخا ایک بے گناہ کو مارنا پڑے گا اور قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ کا ارتکاب ہے اس مشکل سے اللہ تعالی نے ان کو اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی تھی اور اس جھاڑو سے اس شخص کو بس ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے ناروا تکلیف بھی نہ پہنچے ہم نے اسے صابر پایا بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا واذكر اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے اننا ذکر الدار ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی وَإنَّهُم عندنا لمن یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے کل اور اسماعیل اور السا اور ذلقفل کا ذکر کرو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے نل متقین الحسن یہ ایک ذکر تھا اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانا ہے مفتحت لهم مفت ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے فيها يدعون فيها كثيرة وشراب ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے خوب خوب فواقے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے قاصرات الطرف اتراب اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی تلی مل خب یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَاد یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہن میں اسلم سلم جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے بہت ہی بری قیام گاہ فل کو یہ ہے ان کے لیے پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو وآخر من شکل ہی ازواج اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا ہادا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم النار وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتا دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں تم وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھل سے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو کیسی بری ہے یہ جائے قرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے پال اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے اتخذناهم سخرياً عنهم الابصار ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں خاص بے شک یہ بات سچی ہے اہلے دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں قل انما انا منذر وما من الا اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یگتا ہے سب پر غالب رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں زبردست اور در گزر کرنے والا قل هو نبؤ العظیم ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے تم نان ہو مربو جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو میں کنلی امین علم بل مل ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے آلہ میں جھگڑا ہو رہا تھا مجھ کو تو وہی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں بکل مل بش جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں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 اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے ادری سستری مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمن کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا ابلیسو میں رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے قال رب الى يوم يبعثون وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے محلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قال فإنك ان غوری فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے علاقو جس کا وقت مجھے معلوم ہے عزتی کل او اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا اللہ عبد الخل بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے کو فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں لم ل جن کم ہم اجم کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے قلنا اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں ان هو الا ذکر للعالمین یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا